مَن يَأْذِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري, يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ محترم بزرگو اور عزیز صادیو اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو دین اور جو مذہب عطا کیا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سرخروئی اور اپنے حالات کی بہتری ہر اعتبار سے بہترین مذہب ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دنیا اور آخرت کی ہم سب کی کامیابی اس دین اور اس مذہب سے جڑی ہوئی ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کی جتنی اطاعت اللہ کے حکموں کی جتنی فرما برداری ہوگی اللہ رب العزت اس کو اس دنیا اور آخرت میں اتنی کامیابی عطا کریں گے یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے ساتھ ہی ساتھ یقینی ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اپنے اعمال کی مقبولیت کے لیے اگر کوئی آدمی اللہ کا مقرب بننے کے لیے دین اور مذہب کے علاوہ مذہب اسلام کے علاوہ کسی طریقے کو کسی چیز کو اختیار کرتا ہے اللہ کے یہاں ہرگز وہ مقبول نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت کا صاف فرمان ہے انتینا اسلام حق اور بنیادی مذہب اللہ رب العزت کے یہاں اسلام اسلام کس کو کہتے ہیں لفظ اسلام کے معنی کیا ہے لفظ اسلام کے معنی ہوتے ہیں حکم کو خوشی سے مان لینا اور جو آدمی حکم کو خوشی سے مان لے اسی کو کہتے ہیں مسلم اور مسلمان اسی کا نام ہے مسلمان یعنی ہماری زندگی میں حقیقی مانوں میں مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما برداری آ جائے اللہ کے حکموں کو مان لیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزار لیں یعنی کہ اللہ کے حکموں کو اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزارنے کا نام اسلام ہے اور یاد رکھیں کہ اسلام نے ایسا قانون اور ایسے احکام دیے ہیں کہ جو خود انسان کے لیے اس کی ذات کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے اس کے پڑوسیوں کے لیے اس کے محلے والوں کے لیے اس کی بستی والوں کے لیے اور ساری دنیا کے رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس میں خیر ہے اور سلامتی ہے اور ایسی سلامتی ہے کہ اگر اس سے ذرا بھی آگے پیچھے ہوا تو اس کی سلامتی میں خطرہ ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے ہے یا افروی اعتبار سے ہے یا دونوں طریقے سے ہم جس دور سے اور جس موسم سے اور جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام ہمارے یہاں جو ہے ہمارے وطن کے جو برادر ہیں ہم وطن مذہب کے لوگ جو ہیں دیگر مذہب کے لوگ اس موسم میں وہ اپنا ایک خاص دن اور اپنا ایک خاص تہوار بناتے ہیں جس کے لیے ان کے اعمال متعین ہیں کہ وہ اس کے منانے کے لیے کیا کیا اعمال کرتے ہیں کچھ اعمال ان کے ایسے ہیں جو ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کی مذہبی کتابوں کے میں لکھے ہوئے ہیں جیسے کہ اس دن میں یہ لوگ خاص طور پر صدقے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں یہ خاص ان کے مذہب کی باتیں لکھی ہوئی چیزیں ہیں دوسرا اور بھی کچھ چیزیں ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنا ایک شعار بنا لیا ہے اور اپنی ایک پہچان بنا لیا ہے اور اس دن کی خوشی منانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے جس کو ہم پتنگ بازی کہتے ہیں پتنگ بازی کہیے بسنت کہیے یا اور مختلف نام ساری چیزوں کا ایک ہی خلاصہ یہ ہے کہ یہ پتنگ بازی اس کی کیا حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں عرب میں پیدا ہوا یعنی آج سے قریب ساڑھے چودہ سو سال پہلے کا وہ زمانہ ہجرت آپ نے کی ساڑھے چودہ سو سال تقریباً پہلے اور اس کے پچاس سال پہلے آپ دنیا میں آئے اور وہ یوں سمجھ لیجئے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں ہمارے اور عربستان کے بیچ میں ایک ملک ہے جس کو ہم ایران کہتے ہیں تاریخ سے تھوڑی بہت واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس ملک کے ایران میں اس زمانے میں مجوسی لوگ رہا کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم لوگ پارسی پارسی اصل میں یہ فارسی لفظ ہے یعنی وہ تو اصل میں ایک جگہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم نے اس کو ایک مذہب کے ساتھ جڑا ہے اصل اس مذہب کا نام ہے آگ پرستی آپ آج بھی دیکھیے ان پارسیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں بڑے بڑے شہروں میں اکا دکا جگہوں پر مل جاتی ہیں وہ وہاں پر چوبیس گھنٹے آگ جلائے ہوئے رہتے ہیں مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ آگ ساری دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں سب سے زیادہ طاقتور چیز یہ ہے یہ ان کا تصور ہے اور اسی کو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اسی کو پوچھتے ہیں آگ پرستی اسی کا نام مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے زمانے میں زمانے میں اس ایران کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ دو قسم کے تہوار مناتے تھے ایک کا نام ہے مرجان اور ایک کا نام ہے نوروز نوروز تو آج بھی پارسی لوگ مناتے ہیں خیر ان دنوں میں یہ لوگ خاص طور پر اکٹھا ہو کر جشن وغیرہ منایا کرتے تھے اور اتنا زیادہ اس کا ہنگامہ اور اتنا زیادہ اس کی شدت ہوا کرتی تھی آس پاس کے ملکوں کے لوگوں تک اس کا اثر پہنچتا تھا یہاں تک کہ مدینت المنورہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوروز کیونکہ تجارتی تعلقات ہوتے ہیں ہر ایک کے جیسا کہ ہم ہر ایک جانتے ہیں کہ آدمی کی تجارت ہوتی ہے کوئی دہلی سے کوئی بمبئی سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے اس زمانے میں بھی تجارتیں پھیلی ہوئی تھیں تو تاجر لوگوں کا آنا جانا عرب کے تاجر وہاں جاتے تھے وہاں کے تاجر یہاں آتے تھے اس زمانے میں بھی یہ لوگ جو ہے کچھ عربوں کا یہ سلسلہ تھا کہ نوروز کے دنوں میں وہ بھی میلہ ٹھیلا لگا لیا کرتے تھے مذہبی اسلام کے آنے کے بعد وہ صحابہ جو بڑے بڑے تاجر تھے اور اسلام لانے سے پہلے اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری باتیں رکھی اور پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی ایسا کرے کہ تہوار تو ان کا ہے لیکن یہاں بھی خوشیاں منا لے ان کے مذہب کی آج کو کوئی پوجا کرنے نہیں جائے گا ان کے مذہب کی عبادت گاہ میں ان کے مندر میں کوئی نہیں جائے گا جہاں وہ عبادت کرتے ہیں وہاں کوئی نہیں جائے گا ان کے مابود کو کوئی مان نہیں لے گا بس وہ خوشی منا دے ہم بھی خوشی منا لیں اگر کوئی ایسا کر لے تو کیا اس کی اجازت ہے حدیث کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہے ترمید شریف وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم فرمایا جس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ جو ان غیروں کے تہوار اور ان غیروں کی خوشیوں کو اپنے یہاں جگہ دے ہماری قوم سے مسلمان ہونے سے یعنی ایسے لوگوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اور صاف یہ فرمایا مننا وہ ہمیں سے نہیں ہے کیا مطلب اس کا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے سرے سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ اس کی مسلمانی کا کام نہیں ہے یہ کام کفر کا کام ہے یہ کام شرک کا کام ہے آپ اس پورے دور نبوی کے زمانے کے اس تناظر اس واقعے کے تناظر میں ہمارے یہاں جو ہم لوگ پتنگ بازی کیا کرتے ہیں اس کو سوچیں اور تھوڑا تھوڑی دیر اپنے آپ کو اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں کہ کیا یہ اس سے ملتا جلتا چیز نہیں ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی پتنگ بازی کر لینے سے کسی بدھ کے سامنے جا کر سجدہ کرنا نہیں ہے سب جانتے ہیں اور اسی طریقے سے پتنگ بازی کر لینے سے کوئی آدمی سرے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن کیا یہ کام مسلمانوں کا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کیا ایسے کام کر کے ہماری مسلمانی سلامت ہے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ہم میں سے ماں کے پیٹ سے کلمہ پڑھنے والا بنا کر بھیجا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نہیں اور ہم میں سے کون اللہ میری آپ کی ساری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے کل جب ملک الموت ہماری روح نکالنے کے لیے آئے گا اس وقت ہم کس حالت میں ہوں گے کیا ہمیں معلوم ہے اور ہم کس حال میں دنیا سے جائیں گے اس کا کون کون گارنٹی دے سکتا ہے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میری موت اس حال میں آئے گی ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے اس کے پیچھے دوسری بات جو بہت زیادہ توجہ دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمل اس سلسلے میں کیا جاتا ہے پتنگ بازی کا ایک تو یہ ہے کہ غیروں کی خوشی منع دوسری بات جو عمل پتنگ بازی کا کیا جاتا ہے وہ عمل کیا ہے اس سلسلے میں جہاں تک مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں پتنگ بازی آج سے دو ہزار سال پہلے سے ملک چین وغیرہ میں ہوا کرتی ہے اور وہیں سے منتقل ہو کر یہ ہندوستان میں آئی ہے اور ایسے موسم کے جہاں خوشگوار موسم ہوا کرتے ہیں خاص کر کے سردی کا موسم جاتا ہے اور ربیع کا موسم جس کو ہم کہتے ہیں وسنت رتو ہماری گجراتی زبان میں جس کو کہتے ہیں موسم ربیع جب آتا ہے تو یہ موسم کا سہاناپن سارے سال کے موسموں میں سب سے اچھا موسم اس کو سمجھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر ہر قوم کوئی نہ کوئی اپنے طریقے سے تہوار بناتے ہیں ہندوستان میں سب سے پہلے ربی کے موقع پر اس تہوار کو اور اس اعمال کو کیے گئے اسی وجہ سے اس کا نام بسنت بھی کہا جاتا ہے پتنگ بازی کو بلکہ لفظ پتنگ جو ہے یہ بھی اسی بسنت سے نکلا ہوا ایک شکل ہے لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ عمل کر کے کس کی پیروی کرتے ہیں یہ کام کر کے کس کو راضی کرتے ہیں اور اس کی کیا حقیقتیں اس کی کیا بنیاد کبھی ہم نہیں سمجھتے اور نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خیر یہ سارے کے سارے کام اتنی چیزیں سمجھ لینے کے بعد کوئی بھی آدمی اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی نہیں اور یہ تو اس وقت ہے جبکہ یہ کام صرف پتنگ بازی کا ہو صرف پتنگ بازی ہو تب یہ ساری خرابیاں ہیں اس میں اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جو خورا فات کرتے ہیں کیا اس میں صرف پتنگ بازی کی خرابی شامل ہوتی ہے اور کتنی خرابیاں ایسی ہیں کہ جو ان ساری چیزوں میں شریک ہوتی ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اس پتنگ بازی میں خوب اچھی طرح سے شریک ہوتے ہیں صرف پتنگ اور اس کی ڈور کے لیے کتنا خرچ کیا جاتا ہے ایک فیملی ایک ایک کنبے میں کتنا خرچ ہوتا ہے اس کا ایک آدمی کا پانچ سو سے ہزار روپئے کے انداز سے کم سے کم پانچ سو روپیہ لگا ہے پانچ آدمی کا کتنا ہوا کسی غریب کی اگر اتنے پیسوں سے مدد کی جائے تو کتنی دعا ملے گی کچھ نہیں تو آدمی روزانہ سو روپے اگر کسی کو صدقہ کرے روزانہ سو روپے میں دو آدمیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتا ہے ایک مہینے میں کتنا اجر کمالے گا اور یہ سب پیسے ہمارے کہاں جا رہے ہیں ہمارے یہ پیسے محنت کی ہماری حلال طریقے کی کی ہوئی کمائی ہم گناہ کے کاموں میں جا کر خرچ کرتے ہیں کمائی ہماری حلال کی ہے اور ہم اپنی اولادوں کو اپنی گاڑے پسینے کی کمائی جو ہے ان خورافات میں دے کر گویا کہ یہ ثبوت دیتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم گویا کہ کیا یہ اپنے اولاد کو کیا یہی سبق دینا چاہتے ہیں کیا ہم اپنی اولادوں کو اب ہمارے جانے کے بعد ہماری اگلی نسلوں کو کے بارے میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ, یہ عمل کریں ایسی ہی کام کرتے ہوئے یہ دنیا میں آگے بڑھیں یاد رکھیں ایسی چیزیں دوسروں کی پیچھے پاگل وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے پاس اپنے کوئی پروگرام نہیں ہوتے جن کے پاس اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی جن کے پاس اپنا کوئی شیڈیول نہیں ہوتا جن کے پاس اپنے کوئی کام نہیں ہوتا کیا ہمارے پاس اپنے کوئی کام نہیں ہے کیا ہماری مذہبی حیثیت سے ملی حیثیت سے ہم کتنی جگہوں سے گرے ہوئے ہیں ساری چیزیں ہمارے خلاف ہیں جن لوگوں کے پیچھے ہم پاگل بن رہے ہیں وہ ہمارے تشخص کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں ہماری پہچان مسلمانی ہماری پہچان ہماری مسجدیں اور ہمارے رہن سہن ہماری معاشرت ہماری ساماجک زندگی سب کچھ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم انہیں کے پیچھے پاگل ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کون سی عقل مندی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے آگے کی چیزیں کہ مردوں اور عورتوں کا ایک جگہ افطلاط یہ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ میں اب تو پتہ نہیں کتنی طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے آلات موسیقی کے ایجاد کیے جائیں گے के जिसका कोई तस्वूर नहीं होगा आप देखिए किस किस तरह के ऑर्केस्ट्रा और डीजे और पता नहीं क्या क्या चीजें इतनी इतना हंगामा किया जाता है क्या बूढ़ों को छोटे बच्चों को और बीमारों को इससे राहत पहुंचेगी तकलीफ पहुंचेगी आदमी सोचे तो जरा कि मुझे भी इसी समाज में रहना है मेरे भी बच्चे हैं छोटे मेरे घर में भी बहु बेटियां हैं میرے گھر میں بھی بوڑھے والدین ہیں نہیں ہے تو مجھے ایک دن رہ ہو کر اس سماج میں رہنا ہے کیا میں اپنے لیے اس حالت میں یہ پسند کروں گا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے سوچنے کی چیز ہے واقعی میں ہم اندھے ہو کر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں ہماری جان ہمارا مال ہمارا دین ہمارا معاشرہ سب ہم اس کے پیچھے برباد کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے ہر گھر کے ذمہ دار کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کیا اگر ہمارے بچے ہمارے سامنے کسی کوئلے کو پکڑنا چاہے اپنے ہاتھ سے سچ بتاؤ کیا ہم یہ کہہ کر کے کہ نہیں مانتا میری بات میں نے تو دس مرتبہ کہا یہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیں گے کیا وہ ہمیں کچھ بھی کہتا رہے ہم اس کو باندھ دیں گے لیکن اس کو کوئلہ تو نہیں پکڑنے دیں گے کرتے نہیں کرتے ہم ایسے تو پھر کیا بات ہے کہ اگر ہماری اولاد ہمارے سامنے ہمارے ماتحت ہمارے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ انہیں بھی ہم دو الفاظ نہیں کہہ سکتے کیا آخر کیا وجہ ہے کیوں پھر ہم اپنی کمائیاں اپنی اولاد کو اس ایسے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے کاموں سے حت امکان اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں اور اس ہمدردی کے ساتھ کریں کہ اس کا نتیجہ گنا ہے اللہ کی ناراضگی ہے اور یہی وہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر ہمارے گھروں میں نہ چاقیاں نہ اتفاقیاں جھگڑے ایک دوسرے کے پر الزام ایک دوسرے کے ساتھ مار پیر یہ ساری وارداتیں جو ہوتی ہیں اس کے بنیادی عنصر یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس اللہ کے حق کو پہچانتے نہیں نتیجے میں اللہ اپنی مخلوق کو ہمارا مخالف کر دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم سارے کے سارے دنیا کے اعتبار سے بھی پریشان آخرت کے اعتبار سے بھی ہم نقصان میں رہتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے لہذا میرے بزرگوں خاص طور پر ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد جو ہے اس طریقے سے ضائع اور برباد نہ ہو انہیں بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کریں خود میں اخیر میں میں نے پڑھی تھی کلکم رقم وکلکم مسئول عن رقم مسکول تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری میں ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیا کام کیا اس کے بارے میں ہمیں بھی کل جواب دینا پڑے گا جہاں اگر وہ کرنے والا گنہگار ہے تو اس کے کرنے پر ہم خاموش بن کر بیٹھے رہنا کیا یہ اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارے لیے کل قیامت کے دن سوال کا ذریعہ نہیں بن سکتا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو صحیح طور پر اپنے مذہب کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے اور ان چیزوں سے کلی طور پر بچنے کی بچنے کی ہم سب کو توفیقتہ فرمائے وہاں پھر اداوانی الحمدللہ رب رفی